بس اللہ الرحمٰن الرحم محمد و رحم محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پار موجود تمام برادران کو ہمارے آ... سلسلے دار کتاب عقائد جواب شاہ سالن جو باس محمد چند ہیں اور آج درس نمبر پندرہ ہیں اور باس محمد میں سے سوال نمبر چونسٹھ سوال نمبر چھیالیس آپ حضرات کے مبارکان متعدد سوال اور اس کے جوابات سے شروع ہو رہا ہے تو ارکان امامت میں سے جو ہے اللہ لوگوں کو بتایا تھا امامت کے امام قریش ہونی چاہیے اس کے علاوہ امامت کے سوری صفات کیا ہیں اس کے بارے میں چھ صفات, صفات بیان کیے تھے اور آج ایک سوال یہ ہے کہ سوال نمبر چھیالیس ارکان امامت ذکر کریں امام کا بنیادی رکن کیا ہے تو جواب یہ امامت کے ارکان در ذیل ہیں علم کامل ہونا امام میں جس جو شاعری محمد کا امام بن جائے گا امام میں اللہ تر جو من اللہ والے امام ہیں اس کے لیے سب سے پہلا شرط یہ کہ وہ اس کا رکن یہ امام علم کامل ہونا علم کامل سے مراد یہ ہے کہ جو حصی امامت کے عظیم منصب پر فائز ہو اس کے پاس بشر یعنی انسان کی ہدایت کے تمام علوم کا ہونا نہایت ضروری ہے اور امور دین کے سلسلے میں کسی غیر کا محتاج سے نہ ہونا چنانچہ حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام امام کے اس شرط کے حوالے سے اس علم کامل کی شرط کے حوالے سے ان ابن عمر یہ رواج جو ہے ان ابن عمر یا بہت سے حدیث کی کتابوں میں یہ ذکر ہے کتاب جامع اللہ حدیث نامی کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے جیل نمبر گیارہ صفحہ نمبر چھتیس اور شاست کے حصی رسل قادیہ میں بھی آپ نے ذکر فرمایا ہے ہاں جی اور مادت میں بھی آپ نے یہ ذکر فرمایا ہے مدد نمبر دس حدیث نمبر ستارہ ہیں تو یہ حدیث یہ ہے کہ ان ابن عمر کالقاء السول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام الظائف ملوم یعنی امام ضائع کمزور امام ملوم یعنی کمزور امام سے مراد جسمانی طور پر کمزور مراد نہیں آمبر نے خوش راہ فرمایا یعنی میں یاحتا جو علاغے فی امور دین یعنی وہ شراعت جو محتاج اور دوسروں کا امور دین میں دینی مسائل میں یعنی دین کے مسائل سمجھنے میں جاننے میں دوسرے کا محتاج خود کو نہیں آتے ہیں دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں چنانچہ ہاں یہ اصابِ رسول سب علیہ السلام سے پوچھتے تھے اور علی کو کسی سے پوچھنے کی کبھی بھی نوبت نہیں آئی تو اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ علیہ السلام امام تھے اور امام کل تھے ہاں جی کا کسی کا محتاج نہ ہونا اور سب اصحاب کا علی کا محتاج ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ جو ہیں امام کل تھا یعنی اس طرح ہمارے بارہ امام میں صاحب جس کی زندگی کا مطالعہ کریں اور انہوں نے امت کے کسی فرد سے کوئی چیز سیکھا ہو پوچھا ہو انہیں نہیں آتا ہو ہرگز ثبوت اور عارڈ نہیں جب کہ امت کے بڑے سے بڑے عالم نے ان علم علیہ السلام سے پوچھے ہیں جبکہ ان کی کم عمری میں بھی ان سے پوچھے ہیں اور انہوں نے واضح اور طور پر جواب دیا ہے تجمہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کمزور امام اللہ کے رحمت سے معروم ہے یعنی وہ امام جو عمور دین میں شدی یعنی عمر دن یعنی شری مسائل کے حل کے لیے کسی غیر کا محتاج ہو یعنی شہری مسائل کے حل کے لیے کسی غیر کا محتاج ہو یہ مقب بہت مشہور ہے تو عمر کا کہ آپ نے فرمایا الََََََََََ اللا اللہ اللّہ عمر کہ یہ کلام آپ نے اپنی زندگی میں کم از دور خلافت میں ستر مرتبہ کا ہے بولتے ہیں مارخین لکھتے ہیں اور آپ دعا کرتے تھے اللہ علی جب تک میرے محفل و میں نہ ہو مجھے کوئی مشکل پیش نہ آنے دے تو یہ اس بات کی واضح سہول اسکت کا امام جو اللہ کی طرف سے منسوخ تھا ہاں جی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جو پہلا جانشین اور امام علیہ السلام ہی تھا اس لیے اصحاب آپ سے پوچھتے تھے آپ کو احاب سے پوچھنے کی کبھی نوبت نہیں آئی دوسری جو ہے رکن سیادت صحیحہ کا حامل ہونا یعنی وہ صحیح النسب سعید کا ہونا یعنی صحیح النسی اس کے سعید ہونا ثابت ہو مثلاً اور اس میں اس کے سعید ہونے میں ان کے شک شبہ نہ اور اس کے سرداری اور امامت بھی ثابت ہو دلیل قرآن سنت دلیل کی روشنی میں یعنی اس کی سرداری صحیح شرعی اصولوں سے ثابت ہو کیا تو اس سیادت صحیحہ کا حامل ہونے سے بناتی ہے کہ صحیح النصب سعید ہو ہاں جی چونکہ سادات کے لیے بنی ہاشم سے ہونا اور امام کے لیے بنی ہاشم سے ہونا ضروری ہے اور سادات کے لیے بھی جو ہے بنی ہاشم اور قریش سے ہونا ضروری ہے اس لیے اس کا قریشی النصب ہونا اور بنی ہاشم سے ہونا یہ ثابت ہونا ضروری ہے اس لیے فرمایت سیادت سیاح کا حامل ہونا نمبر تین معملکت ہوشیہ ہونا جب وہ پوری امت کی امامت کریں گے تو اس کے پاس ہاں جی حکومت ہو کیونکہ حکومت جب ہوگا وسیع مملکت کم یعنی وسیع مملکت کا مالک ہو یہ ہوگا تو وہ حکومت کر سکیں گے لوگوں پہ اپنی امامت کو نافذ کر سکیں گے ورنہ اور احکام شریک و عمل نافذ کر سکیں گے اس لیے اشارت کو رکھا ہے ولاحت اس لیے ہمارا براہ کو لوگوں کے دلوں پر تو حکومت تھا لیکن ظاہری حکومت جو وقت کے جابر اور ظالم حکمرانوں نے ہیں انہیں حکومت کرنے نہیں دیا اور یہ حتیٰ لوگوں میں آزادی سے چلنے پھرنے بھی نہیں دیا ان کو قیدبند میں نظر بند رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا اور ہمارے با امہ کو گیارہ امہ کو بلا جرم و خطہ کسی کو ظہر سے کسی کو تلوار سے شہید کیا نمبر چار ولایت سریحاء کا حامل ہونا شریح ولایت کا حامل ہونا ہاں جی یعنی اس کی ولایت شریح اور ظاہر و نمایاں ہو تو یہاں ولایت مراد ایک جو اللہ ولایت اللہ سے قرب کا مقام بھی ہے ظاہری حکومت داری کو بھی کہتے ہیں ہاں جی ولی عمر اور ولایت یہاں ولایت سرحد جو صاحب ولایت ہو یعنی اللہ کے مقرر ترین بندہ صاحب کرامات ہو یہ بھی یہاں مراد ہے یعنی اس حدی کا ولی اللہ ہونا واضح و اشکار ہو ولایت سرح کا دینے اس حدث کا ولی اللہ ہونا واضح و اشکار ہو مثلاً صاحب کرامات والا ہو چونکہ یہ بھی ولایت سلیح کی ایک علامت ہے صاحب کرامات ہوگا تو یقیناً جانیں گے یہ اللہ کا مقرب ترین بندہ آگے سوال نمبر سینتالیس جو ہے شروع میں بھی بعض تھا امامت اضافی امام حقیقی تو یہاں جو ہے امامت اضافی سے کیا مراد ہے امام اضافی کس کہتے ہیں تو یہ چیز عزین گرامین جو ہے اضافی ایک اپنی اردو زبان میں اضافی یعنی عدیقہ کا تھیپ ہاں جی ایک ضروری چیز ہاں جی فالتو غیر ضروری زائد چیزوں کے معنی میں لیتے ہیں لیکن یہاں یہ اضافی سے یہ نہیں ہے یہاں یہ اضافی جو ہے علم منطق اور فلسفہ عرفان تصف کی ایک مخصوص و اصطلاحی معنی رکھتا ہے جی میں نے یہاں حشر چڑھا ہے یہاں اس معنی میں کہ جب دو چیزوں کو آپس میں مقاصدہ کیا جائے مثلا اور جب دیکھا جائے کون سا کہ ایک چیز کا مفہوم و مذہق جیسے زید ہاں جی کا مفہوم و کہ ایک فرد پر دلالت کرتا ہے انسان کے مفہوم کے مقابلے میں انسان کے اندر ہاں جی ہزاروں افراد موجود ہیں لاکھوں کروڑوں افراد موجود تھے تمام انسان جو آدم سے لے کر قیامت آنے والی وہ سب اس کے مزداق ہے لیکن زید اکیلا یکشا پر درد کرتا ہے تو مثلا یا عالم لفظ عالم عالم انسانوں میں صرف وہ جو عالم ہیں ان پر بولا جاتا ہے تو اس کے جو مزداق ہے اس کے نیچے جو افراد آتا ہے وہ کم ہے انسان کے مقابلے میں کہ وہ بہت زیادہ تو ایسے موقعوں پر بولتے ہیں زید کو انسان سے مقاصہ کہا جائے تو اس کو بولتے ہیں اضافی اس کو کہتے ہیں جوزی اضافی منقِ اسلام اور اسی طرح جو ہے ہاں جی عالم انسان کو بہو میں انسان کو حیوان کے ساتھ مقاصد کیا جائے حیوان میں انسان بھی آتا ہے باقی تمام حیوانات بھی آتا ہے انسان کے اندر صرف انسان کے اپنے افراد آتے ہیں تو انسان کو جب حیوان سے مقاصد کیا جاتا ہے اس کو کلی اضافی کہا جاتا ہے کلی اضافی یعنی ایک دو لفظ ایک مصادق اور افراد جس کے نیچے جو جزیات آتے ہیں وہ کم اور اس کے اوپر جو لفظ ہے اس کے بہت زیادہ تو جس کے مزد بہت زیادہ وہ اور جس کی مزاح کم ہے ان دونوں کو مقاصا کیا جیسے انسان اور حیوان تو انسان کو حیوان سے مقاصا کریں تو انسان کو جزیے اس کو جو ہے نوع اضافی کہیں گے اس طرح زید کو انسان سے مقاصہ کیا جائے جی تو زید کو جزی اضافی کہیں گے ہاں جی اس مہم میں یہاں پر ہے اور یہ انسان کے مقابلے میں محدود ہے لہٰذا انسان کا مہوم ذہ کے مہوم سے زیادہ وسیع ہے یعنی کہ مزاق وہ کے مزداق تو یہاں پر زحت کو انسان کے مقابلے میں اضافی کہا جاتا ہے یعنی زیت کا مزداق زید جسے جس چیز پر بولا جاتا جا ہے وہ ایک بندے کا نام ہے ایک بندے کا نام ہے انسان تو چاہے تمام انسانوں کا نام ہے اس لیے جو ہے اس زید کو انسان کے مقابلے میں بولتے ہیں یہ چونکہ محدود ہے اس کا تو اس لیے اس کو جز اضافی بولتے ہیں جزی اضافی بولتے ہیں نظر کا مزاج و مفہوم انسان کے مف و سے محدود ہے تو اس لیے اس کو جزی اضافی کہا جاتا ہے ہاں جی تو اضافی کے مطلب یہ ہے زین گرامی نہ کہ ہمارے جو زبان اردو میں اضافی فالتو غیر ضوری یہاں یہ مرادنی ہے دو دو مثل امام بارہ امام اور علی السلام باقی امام, امام اور علیہ السلام اس میں امامت کے شرائط ارکان میں جو عمل ہیں باقی علیہ السلام کو تمام باقی تمام شرائط باقی آئمہ میں بھی ہے لیکن جو ہے علیہ السلام باقی امام کو حکومت نہیں ملا جو کہ امامت کے جو ہے ارکان میں سے تھا ماما سال کو میں نہیں ملا باقی امام کو حکومت نہیں ملا تو اس لیے باقی میں یوں سمجھو بظاہر ایک شرط کم ہوا جو اس کے ارکان میں سے ہے ہاں جی تو اس وجہ سے جیسے مملکت حضیہ کا ہونا اس وجہ سے علیہ السلام کے مقابلے میں بارہ امہ باقی بارہ اما کی امامت کو اضافی اس وجہ سے کہا جاتا ہے ورنہ حقیقت میں واقعی میں تمام امام جو ہے امام میں حقیقی ہے ان کا تمام اوصاف ان تمام بارہ امام میں موجود ہے امامت کی صرف یہ ظاہر حکومت نہیں اس لیے جواب اضافی سے کیا مراد ہے اس امامت حقیقی کے اوثا جو ابھی آپ کو ارکان شرائط یہ سب جو ہیں بتایا آسعودی معنوی تو ان تمام شرائط ارکان میں سے امامت حقیقی کے اوثاف میں سے کوئی ایک یا بعض صفات کسی امام میں نہ پائے جائے ہاں جی تو اس کی امامت کو امامت اضافی کہلاتا ہے مثلا ہمارے امہ معصومین علیہ السلام میں سے اکثر کو ظاہری مملکت و پر حکومت کرنے کا اور امام کی عیشت سے احکام شریعت نافذ کرنے کا کہیں حکام جوڑ یعنی ظالم حکمرانوں کی وجہ سے موقع میسر نہیں ہوا کو موقع میسر نہیں ہوا ظالم حکمرانوں کو حکومت کرنے نہیں دیا لہٰذا ان اِمیہ معصومین علیہ السلام کی امامت کو حضرت علی کی نسبت امامت اضافی کہا جاتا ہے علی کے مقابلے میں وہ ورنہ ہمارے دیگر گیارہ اِمائی معصومین میں اس، اسی ظاہری حکومت کی یہ شرط کے علاوہ اور کوئی کمی ظاہر نہیں آتی خصوصاً علم کامل کا ہونا جو کہ بشر کے انسان کے انسانوں کے ہدایت کے لیے سب سے اہم ہے یہ ارکان جو ہے ہمارا امائی معصومین میں بطور کامل پائے جاتے تھے ہمارا ایما جو ولو ہے وہ لو ابھی ہیں لیکن علم میں کامل رکھتے تھے ہاں جے تاریخ گواہ چنانچہ حضرت امام محمد تقی جو ہاں جے اور آپ کی عمر اس وقت نو سال کی تھی اور یہیہ ابن اقسم جو مارون مامن رشید کے دور کا سب سے بڑا قاضی یعنی قاضی القضاد تھا آج کل کے اصطلاح مطابق چیف جسٹس تھا اور امام نو سال کا بچہ ہے اس وقت ہاں جی جو کہ خلیفہ مامن رشید کے دور کا قاضی القزاد تھا تو امام اور ان کے درمیان جو علمی کے درمیان جو علمی مناظرہ امام ان کے درمیان انہوں نے ایک علمی مناظرہ کرایا سوال جواب کا تو اس سے ہم اور پھر امام محمد طاقی نے جو ہے انہیں سوال کیا انہوں نے ایک سوال امام سے کیا امام نے ان کو جواب دے دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ لاجواب ہو تو جو علمی مناظرہ وہی علمی مناظرہ تاریخی کتاب میں موجود ہے امام الروشید نے بول پود نہیں کتنی چار سو پانچ سو علما یا جمع تھے اور یہ اقشم نے ہاں جی امام سے سوال کیا امام ہوا نو سال تھا کہا مولا جو ہے حاجی احرام کی حالت میں محرم جو ہے محرم شکار کرے تو اس کے کیا حکم ہے حالانکہ امام کے عمر نو سال تھا ہاں جی باب الحج کے مسائل ہر شخص کو نہیں جانتے تو امام نے فرمایا آپ کے سوال بالکل جواب کے لائق نہیں ہیں امام نے پوچھا یہ جو شکار کیا ہے یہ جو محرم ہے ہاں جی اس نے آ, کون کون سے جانور شکار کیا ہے بری جانور شکار کیا ہے باہری جانور شکار کیا ہے پرندہ شکار کیا ہے حلال گوشت جانور شکار کیا ہے حرام گوشت جانور شکار کیا ہے اس طرح امام نے اس کے ایک سوال کو بیکولے جو ہے را, راویوں کے اٹھائیس سوال یا 32 سوال میں تبدیل کیا پھر ان سے پوچھا جو ہے بتاؤ ان میں سے کون سے سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے وہ حیران و شزدہ رہ گیا پھر یہ چھوٹا بچہ اگر میں پھر اس نے اعتراف کر لیا اپنی کمزوری کا اور کہا مجھے مولا آپ جو ہے ان تمام جو ہے صورتوں کا جواب تفصیل سے دے دیں اور آپ نے جواب دے دیا تو حضین گرامی ہمارا امام کے علمی مقام بہت عظیم تھا لہٰذا جو ہے امام محمت عادل جو ہے نا چنا جہازت امام محمد تقی اور یہ ابن اب جو کہ حلفی معمول و کے دور کا کاز القضہ کے درمیان جو علمی مناظرہ ہوا اس سے ہمارے علم معاصمین کا علمی مقام خوب واضح ہو جاتا ہے جی وہ واضح ہو جاتا ہے لہذا جو ہے ہمارے بارہ امام ان میں سارے ایک واقعے میں سب امام حقیقی ہیں لیکن ان بارہ امام کو علیہ السلام کے ساتھ جب مقاصدہ کیا جائے تو علیہ السلام کو ظاہر حکومت بھی ملا ان بارہ باقی گیارہ ایمہ کنی دس نہیں کنمر امام زمان کو ملے گا ہمارا قیدہ ہے ملے گا پوری دنیا پہ حکومت کرے گا تو اس لحاظ سے باقی آئمہ کی امامت کو اضافی کہا جاتا ہے ورنہ واقعی میں تمام امام جو ہے ہی امامیں حقیقی ہیں تو ابھی بھائی باسی امامت ابھی تھوڑا اور باقی ہے ان آنے والے دسوں میں آپ تک پہنچیں گے